طرح دوستوں سر میں شروع کرو تعمیہ ابن تعمیہ کی اس دعوی پر دلیل کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں یا آپ کے علاوہ اور انبیاء علم السلام کے مزارات ہوں یا اوریا کرام کے مزارات ہوں ان کی زیارت کا سفر کرنا کی زیارت کے ارادے سے سفر کرنا یہ حرام ہے اس دعوے پر اس کی جو دلیل ہے وہ حدیث شد رحال ہے مختلف الفاظ کے ساتھ یہ حدیث مبارک وارد ہوئی ہے بعض روایات میں آیا تشدد الرحال الا سلاسط مساجد المسجد الحوام مسجدی تشدد الرحال الا سلاسط مساجد المسجد الحرام و مسجدی ومسد القصا یوں بھی پڑھ سکتے ہو المسد الحرام و مسجدی المسد القسا کشاب باندھے جائیں تین مسجدوں کی طرف مسجد حرام یعنی کابت اللہ والی و مسجدی اور میری مسجد یعنی مسجد نبوی شریف مسجد اقسا یعنی بیت المقدس بعض الفاظ میں آیا ولا تشدو یعنی ولا تشدد الرحال صلاس مساجد کہ کچاوے نہ باندھے جائیں مگر تین مسجدوں کی طرف ایک اور روایت تعی مسرت امام احمد کے حوالے سے سید ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نو نمایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاجم بغی لے ان در خال ہوئے لا مسجدیں یم بغی فی حسلات یجب تغافی حسلات غیر المسجد الحرام والمسجد مسجد القسا و مسجدی ہزا مناسب نہیں کہ اونٹوں پر کچاوے باندھے جائیں کسی مسجد کی طرف کسی مسجد کی طرف جس میں نماز طلب کی جائے سوائے مسجد حرام اور مسجد افسا اور میری اس مسجد کے یہ مختلف الفاظ ہیں اس حدیث مبارک کے مختلف سندوں کے ساتھ آئے ہیں کچاوے باندھنے سے مراد ہے سفر کرنا کیونکہ اس وقت کچاوے سفر کے لیے باندھے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفر یعنی سفر نہ کیا جائے سوائے تین مسجدوں کے ایک میں آ گیا سفر کیا جائے تین مسجدوں کی طرف ایک میں آ گیا کہ مسجدوں میں سے اگر کسی مسجد کی طرف سفر کرنا ہے نماز پڑھنے کے لیے تو پھر یہ تین مسجدیں ہیں سبحان اللہ یہ مصرد احمد کی روایت ہے کس کی اور ایک اور روایت ہے مسرد احمد شریف میں بھی ہے اور شرم مشکل آثار امام تہاوی کے اندر بھی ہے شرح مشکل آثار امام تہاوی کی شعیب اور کی تحقیق کے ساتھ جلد دوسری صفحہ نمبر باون پر ہے خیر و ما مارو کے بائیلاخل مسجد ابراہیم علیہ السلام و مسجد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سند کو حسن قرار دیا ہے شعیب ارنوت نے اور وہ کہہ رہا ہے کہ مسند بازار میں بھی آئیے اور امام احمد نے بھی اس کو روایت کیا نسائی نے قبرا کے اندر ابو جہالا نے اور ابن حبان نے چندرخ سے اور ایک صحیح سند جو ہے نا وہ ابن حبان کی ہے اس کے متعلق لکھ رہا ہے وہاد اسناد ال جو یہ روایت ہے جس کے اندر عبد الرحمان بن ابھی جناد ہیں یہ روایت حسن ہے اور جس وہ اب ابن حبان کی جو روایت ہے اس کے اندر یہ نہیں ہے راوی تو اس کو صحیح صنعت قرار دیا اب صحیح صنعت کے ساتھ آیا حسن صنعت کے ساتھ یعنی متعدد سندوں سے آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین وہ جگہیں جن کی طرف سفر کیا جاتا ہے بہترین وہ چیز کہ جن کی طرف اونٹوں پر سفر کیا جائے وہ مسجد ابراہیم علیہ السلام اور مسجد محمد صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ! اب یہ مختلف الفاظ جمع ہو گئے اس حدیث مبارک کے مختلف سندوں کے ساتھ ابن تیمیہ یہ کہتا ہے کہ اب سفر صرف ان تین مسجدوں کی طرف کر سکتے ہو اور کسی مسجد کا سفر بھی نہیں کر سکتے اور سفر کے علاوہ نماز پڑھنے کا اگر ارادہ ہے تب بھی نہیں جا سکتے زیارت کا ارادہ ہے کسی جگہ کا تو نہیں جا سکتے حرام ہے یہ ابن تیمیہ کا قول اور دعویٰ ہے اور دلیل اس کی یہ حدیث ہے میں اس پر اب اللہ تعالی کے فضل سے علماء کا کلام جناب کو پیش کرتا ہوں سبحان سبحان سبحان اللہ اللہ اللہ ابن تیمیہ اپنے ساتھ اس دعوے میں جن کی بات کو شامل کرتا ہے وہ امام ابول مغالی امام الحرمین کے والد امام ابو محمد جو ہیں انہوں نے اس حادیش مبارک کے تحت سفر جائز نہیں رکھا تین مسجدوں کے علاوہ وہ وشافی مذہب, مذہب کے امام ہیں لیکن بات یہ ہے کہ امام ابو محمد جوینی رحمہ اللہ نے یہ فرمایا ہے بعض شافعی حضرات کے کلام سے معلوم ہوتا ہے ان کی بات زیارت قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کی ہے زیارت مستفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کی ان کے نزدیک مستثنا ہے یعنی امام جوینی نے امام ابو محمد جوینی نے اس حدیث سے جو یہ فرمایا کہ سفر تین مسجدوں کا کر سکتے ہو اور سفر کے علاوہ زیارت کے لیے جاؤ تو ٹھیک ہے یعنی قریب قریب تو سفر نہیں کر سکتے ان کا یہ مسئلہ ابن تیمیہ کے لیے مفید پھر بھی نہیں رہے گا ابن تیمیہ کے خلاف جائے گا اس وجہ سے کہ ان کے نزدیک زیارت قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس میں شامل نہیں ہے اس کے لیے سفر امام ابو محمد جوینی رحمہ اللہ کے نزدیک بھی صحیح ہے اور یہ بات کہ امام ابو محمد جوینی رحمہ اللہ کے نزدیک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کی زیارت کا سفر جو ہے وہ ممانت میں شامل نہیں ہے اس پر دلیل میرے پاس شافی مذہب کی دو کتابیں ہیں ایک کتاب ہے ال غورر بہیا فی شرح ہے منظومت, منظومت البہجت الوردیہ شافی مذہب کے معرق ہے مشہور ابن الوردی تاریخ تاریخ و ابن الوردی بھی ان کی ہے دو جلدوں میں سن سات سو انچاس ہجری میں ان کی وفات ہے انہوں نے البہجت الوردیہ لکھی ہے فقی مسائل شافی مذہب کے مطابق اس میں نظم شیروں میں یعنی فقی مسائل بیان فرمائے تو ان کے منظومہ پر شرح ہے الغرر البہیا شیخ الاسلام زکریہ انصاری شافی رحمہ اللہ کی اس پر حاشیہ ہے امام ابن قاسم عبادی رحمہ اللہ کا یہ نو سو بائیس ہجری میں ان کی وفات ہے تو یہ امام ابن قاسم عبادی جو ہیں یہ لکھ رہے ہیں حاشیے میں قوت المحتاج کتاب کے حوالے سے قوت المحتاج امام ادر شافعی احمد بن حمدان کی ہے ان کی وفات ہے سات سو تراسی ہجری میں قوت المحتاج کی شرح المنہج شافعی عی مذہب کی کتاب ہے اس میں وہ لکھ رہے ہیں وجند دبل جال زیارت القبور جو مصنف ہیں وہ فرما رہے ہیں تو مردوں کے لیے قبروں کی زیارت مستحب ہے تو قوت المحتاج میں وہ فرما رہے ہیں امام اظر کہ اشباہ یہ ہے کہ مندوب اس وقت ہے مستحب جب کہ سفر زیارت قبور کا فقط نہ ہو بلکہ وہ فرماتے ہیں کلام شیخ ابو محمد میں یہ ہے کہ اللہ اللہ یج سفر کا زیارت قبور کا سفر جائز نہیں ہے آگے فرماتے ہیں وسط قبر و صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ارور مسنا کی گئی ہے تو یہ امام ابن قاسم عبادی ان کی بات نقل کر رہے ہیں اور یہ استثناء کا ذکر کر رہے ہیں جس سے پتا چل رہا ہے کہ شافعی مذہب کے اماموں نے بزرگوں نے فکاہان امام ابو محمد جوینی کا جو یہ فتویٰ ہے کہ سفر کرنے کے بغیر قبروں کی نیت قبروں کے زیارت مستحب ہے اگر سفر کے ساتھ ہو تو پھر جائز نہیں ہے تو انہوں نے یہ سمجھا کہ ان کی بات زیارت قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شامل نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کی زیارت اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ فقہائے شفافے نے امام ابو محمد جوینی کے قول سے زیارت قبر نبی کا مسئلہ جو ہے اس کو مستثنا سمجھا ہے اور انہوں نے ان کے کلام کے اندر کوئی ایسی بات پائی ہے جس سے انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ قبر انور کا سفر مستثنا ہے آخری ماں رہی یہ بات جو کر رہے ہیں ان کے بعد مغنل محتاج علا معرفت معانی الفاظ المنہاد امام شمس الدین خطیب شربینی نو سو میں ان کی وفات ہے یہ فرماتے ہیں امرحاج کی شرح مغل المحتاج میں وہی بات امام اذرعی والی نقل کر کے فرماتیا والا شمان نمعد ندب ادالم یا کلفی ضالق سفر القبور فقط بل فی کلامی شیخ ادی محمد انہ الجود السفر الغالب وسطف یا قبر و نبی نا صلی اللہ علیہ وسلم <تصح> ہمارے نبی علیہ السلام کی قبر مستف نہ آئے قبر مزدفن انور وہ باہر ہے لیکن ایک نیا فائدہ انہوں نے یہ پیش کیا باہر کہ ولا اللہ مراد الجوازن مستوطر فی نے ایف یوک رہو امام خطیب شیربینی فرما رہے ہیں کہ امام ابو محمد جینی جو ہے ان کا مقصد یہ ہے انہوں نے جو کہا سفر جائز نہیں ہے قبروں کا تو ان کی مراد یہ ہے کہ ایسا جواز نہیں ہے جس کی دونوں جانبیں برابر ہوں کیا مطلب اس طرح جائز نہیں کہ کراہت بھی نہ ہو نہ کراہت ہے صرف اب ان کے قول میں کراہت ثابت کی انہوں نے یعنی ان, انہوں نے یہ ثابت کیا کہ امام ابو محمد جوینی صرف مکرو قرار دے رہے ہیں حرام نہیں قرار دے رہے اب ابن تعمیہ کا اور کباڑہ ہو گیا کیونکہ ابن تعمیہ قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کی زیارت کو بھی حرام قرار دیتا ہے سمجھ نہیں آئی تو علما ف کہا شافیہ نے امام ابو محمد جوائنی کے کلام سے قبر انور کی زیارت کو مستثنا سمجھا مستثنا رکھا دوسری بات یہ ہے کہ یہ حرام اور کبیلا گنا زنا کے تہ کہتا ہے جیسے زنا کا ارادہ کر کے جا رہا ہے اسی طرح کر جو رسول اللہ کی قبر انور کی زیارت کے لیے جاتا ہے سمجھو زنا کے لیے جا رہا ہے چوری ڈکیٹی کے لیے جا رہا ہے یہ اتنا بکواس کرتا ہے اور امام خطیب شربینی فرما رہے ہیں کہ حضرت امام ابو محمد کا کلام جو ہے وہ صرف یہ مان رکھتا ہے کہ کراہت ہے اب کجا کراہت اور کجا کبیرا گنا قرار دینا تو اس کا مطلب ہے اس خبیص کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے بلدشا. یعنی ان اس سے پہلے کے جو امام لوگ تھے اگر بعض کے کلام میں کوئی ایسی بات ملتی ہے تو اس کے مطلب کہ جناب وہ پھر بھی خلاف ہے کیوں کہ یہ قبیلہ گنا اور حرام قرار دیتا ہے سفر معاشیت قرار دیتا ہے اور سفر معاشیت پیچھے کسی نے قرار نہیں دیا ہاں جی نبی پاک کی قبر انور تو ویسے ہی علماء نے مستثنا رکھی ہے رہا مسئلہ دوسری قبریں اور دوسرے زیارت کے مقامات تو ان کے متعلق صرف امام ابو محمد جوینی کا اگر قول ہے تو وہ کراہت کا ہے حرمت کا نہیں معلوم ہوا یہ خبیص ایسی بکواس کر چکا ایسی بکواس کر گیا ہے کہ اس کی تائید میں پہلے کسی کا کلام نہیں ملتا نہ بعد میں کسی کا ملتا ہے سمجھ نہیں آئی آہ! اب یہ رہ گیا اکیلے کا اکیلا اپنے خبیز دعوے میں کیا رہ گیا اکیلے کا اکیلا سوائے وہابیوں کے اس کے ساتھ کسی نے موافقت نہیں کی اور وہ مجبور ہیں بےچارے کیونکہ ان کا تمام مذہبی اس خبیز سے آیا ہے اور وہ صحابہ وہ اور سب, سب لوگوں کا درجہ اگر دیتے ہیں تو اسی کو دیتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے نزدیک اگر خدا رسول اگر کچھ ہے تو یہی ہے بس وہ خدا کی بات بھی نہیں مانتے نہ کسی کی مانتے وہ کہتے ہیں ماننی ہے تو اسی کی ماننی ہے ہاں خیر اب میرے بھائی بات کو سمجھنا نہ جو اب میں آتا ہوں اس بات کی طرف کے جمہور علماء لما کا مذہب کیا ہے یعنی بعض علماء ہمارے جو ہیں ان کے قول سے کراہت ثابت ہوتی ہے بس اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور ویسے کراہت سے بھی مستثنا ہے تو اس میں کس کو جرت ہو سکتی ہے کہ آپ کی زیارت آپ کی قبر انور کی زیارت کو مکرو قرار دے توبہ توبہ تو بات یہ میرا دل کہتا تھا کہ امام ابو محمد جوینی نے ایسا نہیں کہا ہوگا اور دیکھ لو کہ ان کے مذہب کی کتابوں سے میں نے نکال کے بتا دیا آپ کو ثابت کر دیا جیسے میرے دل نے کہا تھا کہ امام ابو محمد جبینی روضہ رسول کی جارت کو حرام قرار نہیں دے سکتے بلکہ مکرو بھی قرار نہیں دے سکتے اللہ! تو ان کے فقہ کی علماء جو ہیں انہوں نے کرا بتا دیا انہوں نے کہا ان کی قبر انور تو مجھ سے باہر ہے سمجھ نہیں آ اللہ! خیر اب میرے بھائی بات کو سمجھنا میں احادیث مبارکہ جو ہے ان کو سامنے رکھ کر ابن تعمیر سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں اور اس کی دلائل کا کباڑا کرنا چاہتا ہوں ہاں وہ جو دلائل پیش کرتا ہے یعنی کیا مطلب اس کے استمبات اور استدلال کا کباڑا ہو جائے گا کباڑا کیا ہو جائے گا آپ ہو جائے گا آپ دیکھنا ذرا دیکھے میں نے صحیح ابن حبان سے حدیث مبارک پیش کی بات کو سمجھنا لیکن پہلے جمہور کا قول پیش کرتا ہوں جمہور کا قول جس طرح کہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے پر خود تقریب فی شرح تقریب امام زین الدین عراقی اور امام ان کے بیٹے ولی الدین ایراکی رضی اللہ تعالیٰ کی انہما کی اس کی جز پانچویں چٹھی جز چٹھی اور صفا بیالیس پر ہے محمل جمہ جمہور پھر شدر ریحال علا مسجد الا مسجد رہا لانا شدر ریحال علا گئے رہا محرم ولا مکرو اور ہیں جمہور و کے نزدیک نہ حدیث کا یہ معنی ہے کہ صرف فضیلت کو بیان کرنا مقصود ہے سرکار کا کہ اگر کسی مسجد میں نماز پڑھنے کا ارادہ رکھتے ہو کہ ہماری نماز فضیلت والی بن جائے تو یہ تین مسجدیں ہیں جن میں نماز فضیلت والی ہے تو اس میں ان حدیثوں میں صرف ان تین مسجدوں کی طرف سفر نماز فضیلت والی بنانے کے ارادے سے کرنا اس سفر کی فضیلت بتائی جا رہی ہے ورنہ دوسرے جو سفر ہیں دوسرے مبارک مقامات کے ان کے حرام کرنے کا یہاں پر نہیں بتایا جا رہا یعنی دوسری مبارک جگہ جو ہیں اور دوسرے مبارک مقامات جو ہیں جمہور علماء کے نزدیک ان کی زیارت کا ارادہ اور ارادے سے ارادہ کر کے پھر سفر کرنا ان احادیث میں ان کے متعلق کوئی چیز نہیں حدیث صرف یہ بتا رہی ہے کہ اگر کوئی نماز فضیلت والی بنانا چاہتا ہے کسی مسجد میں جا کر تو ان تین مسجدوں میں جا نماز پڑھے اس کی وجہ یہ ہے کہ تینوں مسجدیں جو ہیں باقی مسجدیں سب برابر ہیں تین مسجدیں ایسی ہیں جن میں فرق ہے خدا کا گھر ہونے میں سب برابر ہیں لیکن ایک نسبت ہے اللہ کے نبیوں والی تو ان تین مسجدوں کو خدا کے گھر ہونے کے ساتھ ساتھ تعمیر امبیا کی نسبت حاصل ہے لہذا اگر نماز پڑھانا چاہتے ہو فضیلت والی بنانا چاہتے ہو تو ان میں آؤ کہ اگر مسجد حرام ہے تو تعمیر ابراہیم خلیل اللہ ہے اگر مسجد ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو وہ سید الانبیاء کی تعمیر ہے اگر بیت المقدس شریف ہے تو وہ تعمیر ہے حضرت سیدنا ابراہیم آآ آآ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اس کی ابتدا رکھی اور حضرت سیدنا دابود علیہ السلام نے جی اس کو آگے بڑھایا اور اس, کی تو اس کو تکمیل تک پہنچانے والے حضرت سلیمان پیغمبر تھے سمجھ لیا اب تین مسجدیں پہلی میں پانچ یا ایک لاکھ نماز کا ثواب ہے مسجد نبوی میں پچاس ہزار کا جس طرح کہ بادل المجہود کے اندر دیوبندی بادل المجہود شرح سنن نے ابھی میں خلیل امبیٹوی رشید گنگوہی کے شاگرد دیوبندی وہابی نے لکھا ہے حدیث مبارک کو اس نے لکھی کہ پچاس ہزار کا ثواب ادھر ہے اور وہ جو ہے مسجد بیت ال مقدس شریف تو دس آزار نماز کا ثواب ادھر ہے اب بات کو سمجھنا میرے بھائی ان تین جمہور علماء یہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف فضیلت بتانا چاہتے ہیں کسی اور مقدس مبارک جگہ کی زیارت سے روکنا مقصود نہیں صرف فضیلت بتانا چاہتے ہیں کہ سفر کرنا چاہتے ہو نماز کے لیے تو ان مسجدوں میں آؤ کیوں ادھر دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام شریف میں ایک راز ہے جو ناچیز پر کھلا ہے وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ وہ یہ راز ہے کہ آپ در حقیقت امت کے حال کو دیکھ رہے تھے کہ کوئی لوگ مسجدیں خوبصورت بنیں گی تو خوبصورتی کی وجہ سے ان مسجدوں کو دیکھنے جائیں گے اور سیر و تفریح کا سامان ان کو بنا لیں گے کہ وہ سیر و تفریح کی جگہیں بنا لیں گے تو جس طرح کہ یہ فیصل مسجد بنی ہوئی ہے فلانی مر بھونگ والی مسجد ہے سات کباد کے قریب تو لوگ ادھر جاتے ہیں کہ جی بہت خوبصورت مسجد ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ لوگ مسجدیں بنا کر فخر کریں گے اور مسجدیں خوب... ان کی خوبصورتی پر فخر کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب امت کے حال کو دیکھ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے یہ فرمایا کہ اگر سفر مسجدوں کا کرنا ہے تو ان تین مسجدوں کا کرو اشارہ اس میں ہے کہ دنیاوی مال زیب و زینت سے کسی مسجد کا سفر نہ کرو اگر کرنا ہے تو کسی اللہ والے کی نسبت دیکھ کر کرو کیوں یہ تین مسجدوں کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا ہے ہوگا انشاء اللہ لزیز چیز کا من کہتا ہے کہ تاکہ پتہ چل جائے تب ہو جائے کہ ان تین مسجدوں کا جو میں کہہ رہا ہوں تو اس وجہ سے کہ یہ نسبت رکھتی ہیں اللہ کے نبیوں کی اللہ تعالی کے نبیوں کی تو لہذا جو مسجدیں اللہ کے پیاروں کی نسبت رکھتی ہیں کہیں جا کر اللہ کے نبی نے نماز پڑھی ہے تعمیر تو یہ ہے لیکن تعمیر کے علاوہ تعمیر کرنے والے کوئی نیک بندے تھے لیکن وہاں پر امام لمبیا کسی نبی نے جا کر نماز پڑھی ہے تو اس مسجد میں جا کر نماز پڑھو کیوں اس کو نسبت حاصل ہو گئی ہے اللہ کے نبیوں سے اب بات کو سمجھنا ایک ہے خدا تعالی کا گھر ہونے کی نسبت خدا کا گھر ہونا اس میں سب مسجدیں برابر ہیں بولو کیا ہے خدا تعالی کا گھر ہونے میں سب مسجدیں برابر ہیں چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو چاہے خوبصورت بنی ہو جب کسی مومن نے اللہ کے لیے جگہ وقف بشرتے مومن ہو سکولی منافق نہ ہو کوئی اور لانتی منافق نہ ہو بشرط کے ہو مومن اگر وہ وقف اللہ کے لیے کرتا ہے جگہ چھوڑتا ہے تو اللہ کا گھر ہونے کی نسبت جب دیکھی جائے گی تو چھوٹے بڑے کا فرق نہیں اور خوبصورت یا سادی مسجد کا فرق اب دو نسبتیں اور آ جاتی ہیں ایک نسبت ہے کہ اللہ کے کسی مقدس بندے کے ساتھ ہو جائے نسبت اللہ کے بندے کی نسبت کیا مطلب کہ تعمیر کسی پیارے کی ہو یا کسی پیارے نے وہاں نماز پڑھی ہو ایک نسبت یہ ہے یہ نسبت مبارک ہے اس نسبت کا لحاظ رکھنا اللہ کو پسند ہے صحاب نبیوں کو پسند ہے صحابہ کو پسند ہے بات کو نہیں سمجھے میں <سلام> ابھی ثابت کروں گا یہ نسبت بڑی مبارک نسبت ہے اللہ تعالی کو پسند ہے نبیوں کو بھی صحابہ کو بھی اہل بیت کو بھی پسند ہے اماموں کو پسند ہے فکہا سولہا سب کو پسند ہے اگر یہ نسبت ناپسند ہے تو صرف ابن تیمیہ اور وہابیوں کو ناپسند ہے بات کو سمجھنا یہ مبارک نسبت ہے اس کا لحاظ رکھنا ہر مومن کا دل چاہتا ہے ایمان سے بتاؤ تمہارا دل چاہتا ہے اس کو کہ نہیں چاہتا اس نسبت کو بابر کر سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ایک اور نسبت ہے کہ مسجد میں دنیا کا مال خوبصورت سے خوبصورت لگا ہوا ہو مسجد کی تعمیر والی شان ہو اب بات کو سمجھنا اس نسبت کو ملحوظ رکھنا اور مسجدوں میں فضیلت دینا بد ہے حرام اور ناجائز ہے کیونکہ دنیاوی مال کو اللہ کے گھر کی عزت کا سبب بنانا یہ کسی مومن کی شان نہیں سمجھ نہیں آ رہی یوں تو کہہ سکتے ہو کہ دنیا کا کوئی مال مسجد کے ساتھ لگے اس جگہ کے ساتھ لگے تو اس مال کو عزت مل جائے یہ تو کہہ سکتے ہو لیکن ہاشا وکلا مومن یہ کبھی خیال نہیں کر سکتا یہ اعتقاد نہیں کر سکتا اس غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہو سکتا کہ جناب جی دنیا کی بازار فلاں فیکٹری اور انگریز کی کسی فیکٹری کی یا دنیا کی فلاں جناب چیز خوبصورت اگر مسجد پہ لگ جائے تو مسجد کی عزت بڑھ جائے گی خدا را ہے جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا کی چیز خدا کے گھر کو عزت دے نہ خدا کا گھر دنیا کی چیز کو عزت دے سکتا ہے یہ بات دل مان رہا ہے یا نہیں مان رہا میرے آقا کا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تین مسجدوں کا سفر بتایا اسی طرف اشارہ فرمایا کہ وہ پہلی مسجد مسجد حرام اس کا اگر ارادہ کرنا ہے تو فضیلت والی ہے کہ لاکھ نماز کا ثواب مل رہا ہے کیونکہ اللہ تعالی کے نبی خلیل اللہ علیہ السلام کی تعمیر ہے اور حبیب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چالیس سال اعلان نبوت سے پہلے تیرہ سال اعلان نبوت کے بعد اس مسجد شریف میں نمازیں پڑھی ہیں تعمیر خلیل اللہ کی ہے آباد اللہ کے محبوب نے کی ہے اور عرصہ بھی معمولی نہیں ہے ادھر دس سال ہے مسجد نبوی شریف میں ادھر تیرہ سال اعلان نبوت کے بعد کے پہلا وقت جو ہے وہ ایک طرف جو چالیس سال کے عرصے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں شروع کی ہوں گی اس وقت سے لے کر نمازیں ادھر پڑھتے رہے ادھر جاتے رہے قدم شریف لگاتے رہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تعمیر میں حصہ ڈالا تو اس میں اس وجہ سے اس وجہ سے لاد کا ثواب مل گیا میرے بھائی ادھر دیکھ اگر خالی ابراہیم خلیل اللہ کی بات ہوتی لاد کا ثواب اگر خالی ابراہیم علیہ السلام کی وجہ سے ملتا تو ابھی بتا چکا ہوں حضرت ابراہیم علیہ سلاط وبت اسلیم جیسے تیمیہ لکھ رہا ہے ابراہیم علیہ السلاط و تسلیم نے حجی بیت المقدس شریف نشاندہی ان کی اس گھر کی انہوں نے کی تھی حضرت داود نے پھرا تعمیر شروع کی پھر حضرت سیدنا سلیمان نے مکمل کیا پھر ادھر تو نشاندہی ان کی ہے کیا وجہ ہے ادھر سب سے کم نماز کا درجہ مل رہا ہے ان دونوں سے معلوم ہوا اصل جو ادھر لاکھ کا ثباب ملتا ہے یہ ابراہیم خلیل اللہ کی بات نہیں ہے اصل حبیب خدا کی بات سمجھ نہیں آئی ایک تو وقت ادھر زیادہ گزارا دوسرا تعمیر میں بھی حصہ پایا سمجھ نہیں آئی, سمجھنی آئی. <سلام> اسی لیے ہمارے اولاد حضرت فرماتے ہوتے کہا خلیلو بنا کا بو یا رسول اللہ اگر آپ نہ ہوتے نہ کعبہ ہوتا نہ حضرت خلیل ہوتے نہ تعمیر ہوتی ہوتے, ہوتے کہاں خلیل لو بنا کا بو مینار ہوتے کہاں خلیل لو بنا کعب مینار لولا ساہے سب تر گھر کی ہے سبحان اللہ اے سونے مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم توجہ رکھو ممکن ہی نہیں فضیلت حبیب خدا نوے نسبت شان نسبت شان دے دیوے حضرت ابراہیم والی شان بھی اینی دیوے کہ حبیب خدا کی نسبت سے بھی بڑھ جائے ناممکن ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر وہ تھی لیکن پھر ثانی تعمیر حبیب خدا نے کی سمجھ نہیں آئی اور زیادہ وقت میرے آقا کا وہاں گزرا نمازیں بھی زیادہ پڑی ہیں تیرا اعلان نبوت سے پہلے بھی اور اعلان نبوت کے بعد بھی اور مدین مسجد نبوی شریف میں کم وقت گزراتے ادھر پچاس ہو گئی ادھر لاکھ ہو گئی سمجھ نہیں آئی. خیر خیرآباد کو سمجھنا بھائی تو اس کو نسبت ہو گئی حضرت خلیل سے اس کو نسبت ہو گئی حبیب رب جلیل سے اس کو نسبت ہو گئی حضرت داود و سلیمان سے اب اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اشارہ بتو, کر دیا کہ اگر تم نے کسی مسجد میں نماز پڑھنے جانا ہے تو اللہ والوں کی نسبت دیکھو دنیاوی تعمیر اور عمارت کے حسن و جمال کو نہیں دیکھو سمجھ نہیں یہ سفر لانت ہے یہ سفر بدات ہے یہ سفر حرام ہے کہ ارادہ ہو میں جا کر خوبصورتی دیکھوں مسجد فیصل کی پہلے بنی ہوئی نیچری منافق کی ہے وہ نیچری منافق کانے دچال کی بنی ہوئی ہے اور دوسرا اگر بھنگ والی ہے تو اس کے حوصلہ جمال کو دیکھنا ہے لخ بے وقوف احمد تمہیں پتا نہیں ہے جب کسی مومن نے وقف کر دی جگہ اگر وہ چھپر کی بنی ہوئی ہے مٹی کی بنی ہوئی ہے تو خدا تعالی کا گھر ہونے کے حوالے سے وہ برابر ہے یہ نہیں کہہ سکتا کہ اب اس کی یہ قابل زیارت نہیں ہے وہ قابل زیارت ہے نہ خود قابل زیارت کہتا ہوں اب اس میں نماز کیا پڑھیں اس میں نماز پڑھیں کیونکہ اس میں نماز زیادہ ثواب ہو جائے گا یا یہ ہے کہ یہ زیارت کے قابل نہیں ہے وہ زیارت کے قابل ہے غلط ہے یہ دونوں دونو نظریے غلط ہیں خدا کے بندے اللہ تبارک و تعالی کا گھر جب مومن وقف کر دیتا ہے جگہ تو چاہے اس پر کوئی چیز تعمیر ہو چاہے نہ ہو اس کو نسبت اللہ والی نصیب ہو گئی ہے اللہ کا گھر وہ بن چکا ہے اب اوپر اگر تعمیر سادی ہے سادی ہے تو میں کہوں گا کہ اس کے اندر اس کو فضیلت الٹا زیادہ ہے کیوں اس وجہ کے کہ اس سادہ کو نسبت ہوئے مناسبت ہے سرکار کی مسجد نبوی شریف کے ساتھ کہ سرکار نے بھی تو سادہ بنائی تھی تو سادگی میں نسبت مناسبت ہے اس کو سرکار کی مسجد کے ساتھ الٹا اس کو فضیلت دو سمجھ نہیں آئی الٹا کو فضیلت دو یہ کیا ہے کہ جی ہو سلو ہاں جی پنکھے دیکھنے جائیں میں کہتا ہوں ایمان سے اگر کوئی یہ نیت لے کر مسجد نبوی شریف کی زیارت کے لیے جاتا ہے تو لانت پڑے گی اگر کوئی یہ نیت لے کر جاتا ہے نا کہ جی ادھر ماشاء اللہ میں دیکھوں گا ایسی کیسا لگا ہوا ہے ہاں جی کہتے ہیں دنیا کا سب سے बड़ा بڑا का वहां کا وہاں ہے میں मैं پلانٹ دیکھوں میں وہاں پر دیکھوں, मैं دیکھوں میں मैं دیکھوں میں ٹائلیں دیکھوں میں پتھر دیکھوں میں مینار دیکھوں लगे پر لگے ہوئے پتھر دیکھوں اگر یہ چیزیں دیکھنے جاتا ہے تو لانت پڑے گی ارے لانتی تمہیں شرم نہیں آتی یہ تو انگریز کا بنایا ہوا फैक्ट्रियों انگریز کی فیکٹریوں کے بنے ہوئے लोगों ہیں کمینے لوگوں کے بنے ہوئے ہاں جی یہ سودے ہیں ادھر آ گئے اور آگ, کو دیکھنا چاہتا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت تو ملحود رکھتا ہی نہیں ہے اس میں تو الٹا الٹا نقصان ہے بھائی سمجھ نہیں آئی ہاں اگر یہ دل میں ارادہ ہو کہ ان چیزوں کو وہاں آنے کے بعد رسول اللہ کے قرب آپ کی نزدیکی اور آپ کی مسجد شریف کی نسبت حاصل ہو گئی تو میں اس لیے زیارت کرتا ہوں اب سواب مل جائے گا سمجھ لیا بولو بولو اب کیوں کیوں کہ اب ان کے واسطے سے مقصود سرکار کی تعظیم ہے اور سرکار کی تعظیم پھر خدا کی تعظیم ہے سمجھ نہیں آئی تو میرے بھائی بات کو سمجھنا دنیاوی چیزوں کی وجہ سے مسجدوں میں جا کر نماز پڑھنا یا مسجد کی زیارت کا ارادہ کرنا یہ ودات ہے اگر دینی حوالے سے تو پھر دیکھا جائے گا کہ اگر کسی مسجد کو نسبت حاصل ہے کسی اللہ والے سے ادھر دیکھ اب ظاہر بات ہے فجوز و برکات جو ہیں اگر کمی بیشی میں فرق ہو سکتا ہے لیکن اللہ کے پیاروں کے اندر ہوتے تو ہیں سید الانبیاء کے جو فجوز و برکات ہیں وہ خلیل اللہ میں نہیں ہو سکتے خلیل اللہ کے باقی نبیوں میں نہیں ہوگئے لیکن یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ باقیوں میں ہے نہیں اسی طرح پھر صحابہ میں ہے پھر درجہ بدرجہ اولیاء اماموں بزرگوں اولیاء صلاحہ صوفیہ اب ظاہر بات ہے کہ ایک ہے توجہ و درا آخر نیت کو بھی تو دخل ہے ایک ہے تو میں, تو میں مسجد کے لیے جگہ چھوڑتے ہیں تیری میری نیت ہے ایک شیر ربانی کی نیت ہے ایمان سے بتا کیا تیری میری نیت اور صحابہ کی نیت اور شیر ربانی کی نیت برابر ہو سکتی بتا اگر عمل میں نیتوں سے فرق نہیں آتا تو آپ نے کیوں فرمایا کہ تم میرے صاحب تم میرے صحابہ کی کیا ریس کرو گے کہ فرمایا تم میں سے اگر کوئی اہد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تو میرے صحابی کے جا شیر برابر کا مقابلہ نہیں کر سکتا یار دین کو سمجھو تو صحیح ذرا ہے ایمان سے بتا ایک طرف صحابہ کے بعد والے لوگ چاہے امام ہوں چاہے ولی ہوں چاہے صالح ہوں بزرگ ہوں جو مرضی ہوں وہ پہاڑ کے برابر سونا خرچ کریں اللہ تعالی کے دین پر اللہ کے راستے میں مصطفیٰ کا کوئی صحابی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک سے جا خرچ کرے حضور نے فرمایا بخاری میں آیا کہ تمہارا وہ سونا اوت پہاڑ کا اود پہاڑ برابر سونا میرے صحابی کے ایک جیر کے برابر نہیں ہو سکتا اب بتائیں بتائیں مال ادھر زیادہ ہے مال کمال مال کمال یہ کیا وجہ ہے کہاں سونے کا پہاڑ کہاں ایک شیر جاؤ کون سی چیز بڑھا رہی ہے کون سی چیز اتنا فرق پیدا کر رہی ہے وہ یہی ہے کہ جو خلوص جو درد جو فکر جو اخلاص جو نیت مستفی کے صحابی میں ہو سکتی ہے وہ کسی میں نہیں ہو سکتی سبحان اللہ تو اگر ایک جاؤ کا صدقہ اور پہاڑ کا صدقہ یعنی اگر صدقے میں نیت نے فرق پیدا کر دیا تو بتا مسجدوں میں فرق کیوں پیدا نہ ہوگا آہ! آہ! آہ! سمجھ نہیں آئی اگر صدقے میں نیت کے مرتبے تبدیل ہونے کی وجہ سے صدقات کے مراتب میں فرق آ گیا ہے تو یہ ظلم نہیں ہوگا کہ مسجدیں سب کی برابر کر دو مجھے کہنے دے جو مسجد سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت کی کر کے بنائی ہوگی کون مسجد اس کا مقابلہ کر سکتی ہے سمجھ لیا جو خلیل اللہ نے بنائی اب خلیل اللہ کی نیت کہاں پھر صحابہ کی نیتیں کہاں دوسرے نبیوں کی کہاں پھر دوسرے نبیوں کی کہاں صحابہ کی کہاں صحابہ کی کہاں تابعین کی کہاں تابعین کی, کی, کی کہاں تبا تابعین کی یہی فرق کے تب چلتا جائے گا تو معلوم ہوا میرے نبی یہی بتانا چاہتے تھے اب سنو وہ فضیلت بتانا چاہتے تھے کہ جب تعمیر کرنے والے با کمال لوگ ہیں تو یہ مسجدیں بھی با کمال ہیں اب اگر سب مساجد میں سے حق دار سب سے بڑی ہیں سفر کرنے کی تو یہ ہے کیوں اس وجہ سے کہ نماز کے لیے کرو تو وہ سب سے زیادہ ہے ثواب ان میں نماز کے لیے ارادہ کرو تو تب زیادہ ثواب ہے توجہ ذرا فضیلت ان کو زیادہ ہے اگر یہ دیکھو یہ ملحوظ رکھو کہ نبیوں کی برکات یہاں زیادہ ہیں تو پھر یہ اس حوالے سے بھی فرق یہ زیادہ حقدار ہیں کیونکہ جتنا برقے نبیوں سے ان کو حاصل ہو چکی ہیں وہ کسی کو حاصل نہیں ہے غرض فضیلت نماز دیکھو تو یہی حقدار فضیلت تبرکات دیکھو ان کے ساتھ کا کوئی حقدار نہیں لیکن دوسروں کی نفی مقصود نہیں ہے اس سے کیا مطلب پھر درجہ بدرجہ درجہ بدرجہ فضیلت سلامت وہ بھی رہ جائے گی اور فضیلت تبرکات بھی لہذا آپ دنیا کے کسی مقصد کے لیے مسجد میں نہ جاؤ اگر جانا ہے کہ بھی مسجد میں فضیلت نماز کو مد نظر رکھو اللہ اللہ! کیا جب داتا والی جویری سرکار نے نماز پڑھی ہونی ہے اوتے برکت وکھری ہونگیاں اتے فلیلتھی کتوں کدی بیٹھا فضیلتا میں حدیث تو کدی بیٹھا یار ہے تے کٹ سدکا ہے بدل جلیا تے کیا مسجد نہیں ودتی کٹ ہے اگر خالی وقت کو دیکھو نیت کو نہ دیکھو تو ایک مسجد وہ بھی ہے جس میں جانا بھی حرام ہے نماز پڑھنی بھی حرام ہے ایک مسجد درار بنی تھی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ شریف میں منافقوں نے مسجد ایک تعمیر کی تھی اس میں آپ کیوں نماز پڑھنا حرام ہے اگر نیت کو دکھ معلوم ہوا ایک کئی مسجدیں ایسی ہیں جن میں نماز پڑھنا ہی حرام ہے وہ کون ہیں جو دین کے نقصان کے لیے بنائی جائیں دین کے ساتھ منافقت کے لیے بنائی جائیں وہ سکولی طبقے بناتے ہیں کوٹوں میں کچہریوں میں ادھر فوجوں میں پولیس تھانے میں ہر طرف یہ جو بناتے ہیں یہ اپنے قانون کفر پر پڑتا ڈالنے کے لیے بناتے ہیں یہ منافقین کی مسجدیں میں نماز پڑھنا حرام اگر پڑھے تو صرف زمین سمجھ کر پڑھے زمین خدا کی عام زمین ہاں اور بعض مسجدیں ایسی ہیں جہاں پر مس, عام زمین میں نماز پڑھنے کی نسبت زیادہ ثواب ہوگا پھر بعض مسجدیں ایسی ہیں کہ ان میں دوسری مساجد کی نسبت ثواب زیادہ ہے اب ثواب کی زیادتی کے درجات ہیں بڑھتے چلے جائیں گے بڑھتے جتنا کسی بنانے والے کی نیت آلہ ہوگی اور مال آلہ ہوگا یعنی کیا مطلب مال جتنا ہلال دلگا ہوئے گا مسجد کے اندر نماز اونی ود دی جائے گی اب بولو اے اس بات کو دل مان رہا ہے کہ نہیں مان رہا سعودی عرب والے پیسہ بھیجتے ہیں نیچری بہابی خنزیر بابیوں کو کہتے ہیں مسجدیں بناو جگہ جگہ یہ مسجدیں وہی مسجد درار ہیں ان کے اندر نماز پڑھنے اگر پڑھنی پڑ جائے تو سمجھو عام مسجد عام عام جگہ پر نماز مسجد بھی نہ سمجھو اب بات کو سمجھنا یہ یہ مساجد ہے ساری نام مسجد ہے نام مسجد ہے نام, مسجد ہے. نام میں سارے شریک ہیں نام میں سارے صدقہ صدقہ وہ بھی صدقہ وہ بھی صدقہ وہ بھی صدقہ وہ بھی صدقہ گنجے بھی صدقے کرتے ہیں فلان بھی صدقے کرتے ہیں جی یہ جناب جی ووٹوں والے کنجر بھی صدقے کرتے ہیں خصوصاً ان کے صدقات و خیرات کون سے موسم میں بڑھ جاتے ہیں ووٹوں کے موسم میں سمجھ نہیں آئی ان کے صدقات و خیرات بڑھ جاتے ہیں یا کہ یہ وہی صدقات کو خیرات ہیں جو سوائے لانت کے کچھ نہیں دلا سکتے رب سے ہاں جی اللہ تعالیٰ کی طرف سے لانت مل سکتی ہے اسی طرح پھر آگے چلتے جائیں یہ حرام صدقہ تو اسی طرح میرے بھائی جیسے صدقات میں فرق ہے صدقات میں فرق ہے اسی طرح مساجد میں بھی کوئی ایسی ہیں جن میں نماز شیرت ہے حرام کوئی ایسی ہیں کوئی ایسی ہیں ثواب نہ ہو تو کچھ کچھ حرام نہ ہو تو ثواب نہیں ملے گا کچھ ایسی ہیں ثواب ملتا ہے پھر ثواب کے درجاتے ہیں کسی میں کچھ زیادہ اس سے زیادہ اس سے زیادہ اس سے زیادہ اس سے زیادہ اس سے زیادہ چلے جاؤ مست آرام تھا ارے ابن تیمیہ میا اور تیری تے موت پھر بھی آ گئی کیوں میں پوچھتا ہوں ظالم بتا دو صحیح ادھر لاکھ کا ادھر پچاس ہزار کا اگر خدا کا گھر ہونے کی نسبت سے سواب بڑھ رہا ہے تو پھر خدا کا گھر تو برابر ہے رہائش تو خدا کی کہیں نہیں رہتا نہ وہ کعبے میں آئے نہ مسجد نبوی میں آئے نہ بیت المقدس میں آئے نہ عرش مولا پر ہے وہ رہائے سے پاک ہے بے گھر رات ہے اب بتا یہ فرق جو نمازوں کا ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے اور تیرے مذہب کے مطابق اگر زیارت کرنی ہے تو صرف تین مسجدوں کی باقیوں کا حرام اب تیرے نزدیک جو ان کی زیارت ہو رہی ہے زیارت کی ارادہ جو کرنا جائز ہو رہا ہے بتا کس لیے وہ مردود تیرے نزدیک تو تیرے نزدیک تو اللہ تعالی کے نبیوں کی جگہ متبرک ہوتی ہی نہیں تبرخت تیرے نزدیک حاصل کرنا شرک ہے مدودہ پھر کعبہ شریف میں حضرت ابراہیم کا تبرک لینا ہے حضور سید عالم کا تبرک لینا ہے اس کو فدیلت ملی تو نبیوں کے تعمیر اور نبیوں کی نسبت سے ملی مسجد نبی کو ملی تو نبی پاک کی نسبت سے ملی اگر مسجد بخشا کو ملی تو نبیوں کی نسبت سے ملی اور نبیوں کی نسبت کو عظیم تو سمجھتا ہی تو پھر تیروں تو پھر تیرے تو پھر لانت پائے گی کباڑا ہو گیا تیرا تو آنے کہ اللہ کے نبیوں کی جگہوں کو سمجھنا بہت مقدس جگہیں ہیں یہ بدات ہے شرک ہے فلان ہے اس کا کوئی وجود نہیں تو مردود ان مسجدوں کو جو فضیلت مل رہی ہے وہ مل ہی نبیوں کے قدموں کی وجہ سے رہی ہے تو کہتا ہے اب ان کی زیارت کرو دوسرے مقامات کی زیارت نہ کرو تو فدو تیرا تو پھر بھی کباڑا ہو گیا ان کی اجازت جو زیارت کی دے رہا ہے اور حدیث میں تو کہہ رہا آیا ہے کہ ان کی زیارت کے لیے سفر کرو تو بتا ان کی زیارت کا جو سفر کرنا ہے خدا کا گھر ہونے کی نسبت سے کرنا ہے یا نبیوں کی برکات کی وجہ سے کرنا ہے اگر خدا کا گھر تو پھر تو برابر ہونا چاہیے تھا کیونکہ گھر تو خدا کا سب برابر ہے اب فرق کس ہو رہا ہے نبیوں کی نسبتوں سے بولم رے نبیوں کی اے فلانے سجنا دیے فلاں سجنا اے فلانے سجنا نے بنائی اصا اپنے سجنا ہے جدو سجن سڈے کھلو جان گے وہ تھان ہی برکت والی سڈا گھر بھی اچا ہو جائے گا گڑا پووی تیرا تو پھر بھی کھنا بچیا کیوں جہے شرک تو تو تچا پھر سے وہ تو مڑو ہو گیا سمجھ نہیں لگی اور لوگ کھوتیا سنگو کتنے تمام علماء لکھ رہے ہیں تمام علماء میں حوالے کیا دوں گی اس مسجد میں جو فضیلت ہو رہی ہے تو وہ بھی نبیوں کی برقات ہیں ادھر جو فضیلت ہے یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ادھر جو ہے اب مطلب یہ نکلا کہ ہر جتنی مسجدیں جن جن کی طرف جانے کا یہ جناب سفر جانے کا جو سفر جانے کا جو جانے کا یہ کہہ رہا ہے اور یہ اجازت دے رہا ہے اپنے تیمیہ بھی تو وہ بھی نبیوں کی نسبتیں کی وجہ سے وہ مبارک ہے ان میں فضیلت ہے ان میں جو شان آئی ہے بولو وہ خالی خدا کا گھر ہونے کی وجہ نہیں ہے اللہ کے پیاروں کی وہاں پر عبادت ریاضت ذکر فکر مبارک قدم رب نو نہ جو یاد کیا تو معلوم ہوا اتنے بھی رب دے دی نسبت دی وجہ نہ یہ سب فنی شانا پہ تے سجنا سیاح آدھے نے پجیا بارش تو تے خلوتا پرنالے تھلے کی عربی میں کہتے ہیں بارش سے بھاگا اور پرنالے کے نیچے کھڑا ہو گیا اپنا شیطانی شرک شرک شرک شرک اس تو اسجن لگا سناب کسی ہور پاسے جاؤ گے یا حضور دی قبر انور دی نیت کرو گے زیارت دی کی شرک ہو جانا کیونکہ غیر کا ارادہ ہے؟ گڑا پو بھی غیر ادھر بھی کڑای تو غیر سمجھی کلا جنوب سمجھے غیر تے پایا جائی ان سورا وغیر وہ پھر اگے کھڑے نہیں جے لاکھ نماز اتے پہ لبھی آئی تو فائد نبیا برکت نبیاں دیا یہ تو برکت آخد ہو برکت آدھے خیر ود جائے ات نمیاں نسبت ہوئی خیر ود گئی نماز چڑھ گئی ادھر نسبت ہوئی نماز چڑھ گئی اس طرح معلوم ہویا بیمانہ بے غیر جہاں غیر تو تو تجنا چانداز سائن وہ غیر فر اگ آ گیا تین مرفیاں کن آخنے سمجھ نہیں لگی پس گئے ادھر دیکھو اللہ واد شریف سدکے جاوا ان سارا کچھ دس سورا سمجھ نہیں آ سکتا کیونکہ پاک وائر رکھ دب کے سجنا ویر رکھتے ہیں کہ میں ادھر دیکھو ابراہیم علیہ السلام جس پتھر تک کھلو کے جس پتھر پر کھڑے ہو کر تعمیر کرتے ہیں خدا کے گھر کو اس پتھر کے ساتھ اللہ فرما رہا ہے اس کو مسلح پڑھاؤ اس کو مسلح بڑھ گیا اب وہاں پر دو رکعات پڑھنا توجہ ہے وہاں پر دو رکعات پڑھنا اور دوسری جگہ پر کہیں اور جگہوں میں جا کر دو رکعات نماز پڑھنا مثلا یہاں کی مسجد میں پڑھ لیتے ہو اور وہاں دو رقاص پڑھتے ہو فضیلت والی کون نماز ہوگی وہ <سؤال> کیوں <سؤال> ए, خدا کا کار نہیں یہ کسے چوڑے ملا سلا کار یہ بھی تو اسے دے دا ہی نا جب یہ بھی اس کا گھر ہے کیا وجہ ہے ادھر پتھر کے ساتھ پتھر پاؤں کے ساتھ لگے تو پتھر کے ساتھ نماز پڑھے نماز میں فضیلت ہو جائے معلومات بےمانہ جیڑی فضیلت جی جب یار قدموں کی وجہ لگتی سمجھ نہیں آئی ارے میرے بھائی اس واسطے میرے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہاں جہاں نبیوں نے نمازیں پڑیے یا ان کی مبارک قبریں بنی ہیں آپ صلی اللہ تعالی وسلم وہاں نماز پڑھتے تھے میں ان مسجدوں تین کے علاوہ صحیح روایتوں سے اور مسجدیں ثابت کرتا ہوں سمجھ نہیں آئی مسجدوں کے ساتھ قبریں اور ستر ستر نبیوں کی قبریں بتائیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مسجدوں میں نماز پڑھی اور وہاں بھی نے یہ مانا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے کہ یہاں ستر نبیوں نے نماز پڑھی ہے اب اس مسجد کا نام سن اس مسجد کا نام ہے مسجد الخیف خیف مسجد خیف خے یہ وہ بھی مکہ شریف میں مکہ شریف کے علاقے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا دو صحیح حدیثیں سناتا ہوں ایک کو وہاں بھی صحیح مان گیا البانی خبیر جو ان کا مدت ہے اس نے صحیح مانا وہ کہتا ہے مسجد خیف کے متعلق یہ آیا ہے صحیح روایتوں میں کہ یہاں ستر نبیوں نے نمازیں پڑھی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں نماز پڑھتے تھے ارے میرے بھائی صحابہ بھی پڑھتے تھے چلو میں نے کامردو تیری مان لیتے ہیں ستر نبیوں کا نماز پڑھنا یہی اس مسجد کی فضیلت کا سبب بن گیا یہ منحوس کہتا ہے کسی کہتا یہ تو ہو یہ ہے ہی نہیں کہ کسی جگہ کو نبیوں سے نسبت ہو جائے تو وہ نسبت فضیلت والی ہو جائے کوئی فضیلت والی ہو ہی نہیں سکتی عام جگہوں کی طرح ہاں جہاں نبی مسجد بنا لیں گے وہ فضیلت واہ واہ با واہ واہ بدو ڈورو واہ جب او جب نبیوں سے نسبت لگے <تصفح> یعنی کیا مطلب اگر نبی کسی جگہ پر نماز پڑھتے ہیں تو اس میں کوئی فضیلت پیدا نہیں ہوتی جب وہ مسجد بنا لیتے ہیں وہ فضیلت والی ہو جاتی ہے کیوں پھر فضیلت کیوں ہوا مسجد میں چاہیے تو یہ تھا کہ تمام مسجدیں پھر برابر ہوتی کیوں کہ نبیوں کے نسبت سے کوئی فرق تو پڑتا نہیں جگہ میں اور خدا کا گھر ہونے میں تمام برابر ہے نبی نے گھر بنایا ہم نے بھی گھر بنایا تو ہماری مسجد چھوٹی ہے اس کی بڑی شان والی ہے کیا وجہ ہے تو مردود معلوم ہوا اس کو جو بڑھائی نصیب ہو رہی ہے بڑائی نصیب ہو رہی ہے بڑھائی بزرگی اور برتری وہ نبی کی نسبت سے ہے جب نبی کی نسبت سے ہے تو معلوم ہوا کسی چیز کو بھی نسبت ہو اس کو بزرگی برتری شان اور عظمت مل جائے گی چاہے کوئی چیز ہو سمجھ نہیں آ رہی سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ اگلی گل سن ہو میں وہ حدیثی سور دی کتاب ایک پی ہونی البانی بڑا سور ہے سوران دا سور جی اس نے یہ بھی تود کا بڑا دار دا, سردار. دا سردار. سردار فدوان دا والی ڈاک کتا کتاب ل تحریر پہلے وہ رواج سنا نہ بعد چار چاہتے بدماشی دیا سنا دیا گا کیونکہ کمینے لوگ نے سمجھ نہیں لگی وہ بولو مرو اے جناب جی ہے جی باس کر رہا ہے وہ مسجد خیف والی حدیث پر مسجد خیف والی حدیث پہلے دو طرح کی جس طرح آئی ہے میں اسی کی کتاب سے سناتا ہوں وہ بولو اے یہ حدیث جس کا کتاب کا مجم ہے کبیر کبرانی کا حوالہ دے رہا ہے البانی وہاں حضرت ابن عمر فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی مسجد الخیف قبر و سبھی نہ نبیوں کہ مستج خیف میں ستر نبیوں کی قبریں ہیں یہ لفظ ہیں موجم کبیر تبرانی کے جس طرح یہ لکھ رہا ہے آگے لکھتا ہے مجمع الزوائد میں امام نور الدین ہیزمی نے اس حدیث کو ان لفظوں سے ذکر کیا کو اس کو غلطی سے پہلے میں پڑھ بیٹھا تھا قبر و سب خبر و سبعینہ نبی مجمع الزوائد کے حوالے سے اس میں سبغونا کا لفظ لکھا تھا تو میں نے سب کو لفظ کو قبر کا مضافلہ بنا کر سبعینہ پڑھا سمجھ میں نے کہا کاتب کی غلطی ہے اس کی, اس کی کتاب پڑھنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ یہ کاتب کی غلطی نہیں ہے اس کو یوں پڑھنا ہے کوبیرا سبعونا نب... نبیہ اب یہ سبعونا مرفوع ہو جائے گا کوبرا کی وجہ سے اب معنی یہ بن جائے گا کہ مسجد خیف میں ستر نبی دفن کیے گئے ان کی قبریں بنائی گئی بولو مرو اچھا رواہل البزار مسند بزار کی حدیث ہے جی و حافظ نور الدین ہیسمی فرماتے ہیں اس کے راوی سابق سارے مضبوط اور سکھا ہیں اچھا خیر آگے یہ کہہ رہا ہے کہ نور الدین ہاسمی سے کتا ہوئی ہے یہ خالی بزار کی روایت نہیں ہے موجہ میں تبرانے کی بھی ہے چلو چل شکر ہے یہ اپنا شو دوش ہو آ, اگے سنو یہ کرنے تو بعد ہوں اگ بدیا کر کردیا اپنی بکا ماردیا ماردیا کہ مینو ڈر یہ لگ گیا ہے کہ کدھرے لفظ بدل گیا کسی راوی تو وہی آئی ہے کتے دیا پترا سور دیا بچیا سورا وہی آئی ہے لفظ بدل گیا لفظ سارے امام بدلیا نہیں دسیا تین دس پیا کیونکہ تصا دین بدل دی سفا نمبر ستانوے تحدیر ساجد کے ستانوے پر لکھتا ماں نے اکشا ہر لفا لگتا یوں ہے مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں لفظ بدل گئے ہیں کوبرا کی جگہ یا کی جگہ کوبیرا کہہ دیا کسی نے کیونکہ یہ لفظ اور حدیث طبرانی کبیر وغیرہ کے اندر اور سکھاط اور, ہیں اور صحیح حدیث ہے کہ فی مسجد سبعون نبیا کہ مسجد خیف میں ستر نبیوں نے نماز پڑھی ہے پھر یہ آگے کہتا ہے بالکل یہ صحیح ہے آج یہ بات صحیح ہے وہ قبر تو اصل کیوں کہ انہوں نے صاحب اور سمجھ لگی وہ ہوں کہ لفظ بدل گیا اتے گلتی کھا گیا روایت کرنے لفظ کوبیلا کہہ گیا لفظ سلہ بغیرت بچا ای تبدیلی چلو ایک ہند کوئی لفظ رل مل جائے کوئی حرف رلتے ہوں تا لفظ بدل جائے کتھے کوبرا اتھے کاف ات سواد اتے بے ایم ات رے یہ کوئی رلن والی شہ ہے جی سمجھ نہیں لگی یار مثلا سواد تے سین رلتے نے قاف موٹا تے کاف بریک رلتے نے کوئی ایتھے غلطی کر چلو جی یہ اج بنا جائے تری دیا سورہ دیا سورہ جیڑی شر رل دی نہیں یہ تو اسی طرح ہی جی ہوابی گل سمجھے شیاں کا ملنگ کوئی آخ دل گئے ہوں دا ملنگ تو وہابی مولبی رل سکتا ایمان نل دسیا جی کنا فرق ہوں پنگ دے ڈنگ ماسٹر سی جی کوئی دک بنتی ہے ویلی ہو اگر کوئی بندہ آخ میں کھا, کھا گیا کچر دے گھوڑے کہہ سکنے آ جے کوئی آختے تو گھوڑے کا فرق مجھے پتا نہیں لگا جان سمجھ لگی گل پھر انہیں آخیں گے بھائی تھی ہے ہی آپ کھوتا ہے کر کے تین کھوتے گھوڑے کا فرق چلو جی مان لیا لشتی لگام ٹھلی کر کے نہ اگلی گل پیا کر در البانی شتانی اندر. نانی تیری مر گئی ہے سن لا ہوں ہاں چلو مان لیا جی لفظ بدل گئے کوبرا کوبیرا آ سلہ سلا دی تھانے کی آ گیا کیونکہ قبر وائر جو ہوا چلو من لیا سلا ٹھیک ہے یہ تو من گیا کہ ستھر نبیا مسجد خیف چ نماز ہوں میں پوچھنا لنتی ستھر نبیاں نماز پڑھی نبی دستے پہ نے کیوں دس رہے نے تے تین مسیحت خیف ہوس مسیح فضیلت ہے ہی نہیں نماز پڑھن دی کی مل اتنے ستر نبیان. تے نماز پڑھن دا مدینے دے تاجدار نے دسیا ہی کا دے لئیے. اے یہ مطلب نبی دا دسنا بےکار گیا تے پھر بھی تے مذہب سڈا ثابت ہویا کہ تین چ پڑھ فضیلت ہو رہے جو اتے پڑھے گا جی ستر نبی پڑھ گئے نے تے فضیلت ضرور نہیں مذہب تے پھر بھی سب ہے سڈا تیرے بھی لانت پہ گئی کہڑے پاس نپا یہ تو کسی پاس نکل جوگے رہ گئے بولتے نہیں بھائی اب پوچھتا ہوں میں نے بول لیا سلا ہے تیری اس مکاری تیرے تجلو فریب تیرے تیرا اور بہت تیرے اس کو مان گیا تیری اس کو مان گیا تیرے حدیث حدیث رسول کے اندر تبدیلی کرنے کو مان گیا تمہاری جرت بے باقی اور بدماشی کو مان گیا کہ اتنے لانتی لوگ ہو مذہب کے خلاف اگر حدیث میں بات آ جائے تو کہتے ہیں لفظ ہی بدل گئے اب بولتے ہیں یا مرے یہ دے سور دے سور مذہب کے خلاف گل آ جائے تو تھوڑے لفظی بدل گئے نے پامے حدیث صحیح ہے سمجھ نہیں لگی صحیح. صحیح. صحیح. اور اسی سمجھ میں ایک بات کرتا ہوں مان لیا میرے بھائی اللہ اور ستر نبی جتنے نماز پڑھ سولہ نبی دسے سونا نبی بتائے ستر نبیوں نے یہاں نماز پڑھی تو پھر تو حضور کا بتانا یہ ہمارے لیے دلیل بن گیا کہ ستر نبی جہاں پر نماز پڑھے میں محمد تمہیں بتا رہا ہوں اس مسجد کو نہ سمجھنا اس میں بھی نماز پڑھنے آ جاؤ نو سمجھ لی جائے اسی وجہ سے سن لے سرکار یہ فرما رہے ہیں سنا حضور کیا فرماتے ہیں مسجد کی فضیلت بتاتے ہیں تو فرماتے ہیں ستر نبیوں نے ادھر نماز پڑھی یہ نہیں بتاتے کہ گھر خدا کا ہے اے معلوم ہوا جتنے جی رب دے گھر نو رنگ لگتا ہے رب دے کسے پیارے ناری لگ دیں رمر رہے رب دیا مسجدوں رب دے دیا نشانہ نہیں دیا رب دے پیارے رب دیا مسجدوں نشانہ دے دیں دس سمجھ نہیں لگی مرے ذرا بول چال کیوں او دے خلیفے تے یار اے نے مسجد یار تے نہیں مسجد رب کا بیلی ہے رب کا سجنا خلیفا خلیفا خلافت شان سد آیا سنا تم کس مسجد نہیں لبھی تو معلوم ہوا وہاں ویا تیرا پھر بھی کباڑا ہو گیا بلتیاں کہ خدا کے گھروں کو شان خدا کے دوستوں سے ملتی ہے خدا کے دوستوں کو شان خدا کے گھر سے نہیں ملتی بول مرے تو آخ گا چشتی پھر جڑے حاج کرن اللہ دلی جانے رہے نا اللہ دے بندے پھر گل دے ہوتے آ گئی نا بات تو پھر وہی وہ چلی گئی نا وہاں لوٹ ہی لوٹ گئی کہ یہ جو گئے تو انہوں نے جا کر جو وہاں پر شان حاصل کی تو اس گھر کو اللہ کے سجنوں سے عظمت شان مل چکی ہے تو پھر یہ حاصل کر رہے ہیں نا گل تو پھر ہی اتے ہوئے لانتی تو تسیتہ نو چم چٹ تگاں بدا اصا اللہ کے خلیفیا نو بد سمجھ رہے ہیں میرے نبی بھی اشارہ فرمایا کیا حضور نے نہیں فرمایا مومن کامل دی شان عام دی نہیں مومن کامل دی حضور نے شان دسی کیا کعبے میرے مومن کامل کی عزت تیرے سے زیادہ ہے ماجا شریف بول سمجھ نہیں آئی لیکن ان لوگوں کی دیدا دلیری شیطانی دے کھوئے جس حدیث کو سارے ایک اور خنزیر کا ذکر کرتا ہوں یہ تفسیر روح مانی شریف والے ہیں نا ان کا بیٹا بھابی ہوا ہے بڑا خنجوا جب خنجوڑا ہو پی ہر درا مجھے رب نے انہوں نے کنجوریا خدمت کرنے پیدا کیلال اے اللہ نین نواب سدی کسن بھوپالی کا بیلی تھا اس کا نام ہے نومان آفندی جی صاحب روح مہانی کا بیٹا ہے اس خنزیر نے اپنے باپ کی کتاب روح مانی میں رد بدل کیا ہے خنجیر کی کتاب ہے میرے ہاتھ میں ہنجورا سورا تیری میں کٹ لینا شیتانی ساری جی لانت میں اس کو لکھا ہوا روحانی وڈا ابن حتمی ساڈے امام نے ابن امام امام ابن حجر حتمی مکی رحمہ اللہ نے ابن تہمیا نو چنگا تنیا کی کردا اپنے پیو نو بچا اپنے پیو وے اپنے تعمیر ان نے جلال کتاب لکھی ہے میرے ہاتھ میں ہے ہاں جی یہ بیروت کی چھپی ہوئی توجہ درہ اس کا نام تھا نعمان نعمان فی میں اس کو کہتا ہوں شیتان آ فندی کیا کہتا ہوں شیطان آ صاحب کی شیطانی دیکھیے جی میں اس کتے اس کتے حدیث صحیح کہتا ہے لفظ بدل گئے راوی کے لفظ بس ادھر ادھر تھا تو یہ ہو گیا اے ہو گیا سمجھ ہوں میں شایدان شدان نہیں دسنا سارے ساری دنیا کے امام محدث لکھتے ہیں حدی صحیح ہی ہے کہ اس کا باپ روحانی شیطان بے ابن تیمیہ بھی لکھتا ہے ابن تیمیہ مجموع فتح کی جلد پہلی کتاب وسیلا کے اندر اس حدیث کو صحیح مانتا ہے صحیح مانتا ہے لیکن واحد خنجورا کنجورا ہے ہے وہ چیلے ود گئے گروا نالوں چیلے ود گئے ہاں جی سیا آدھے نے گرو جین دے ٹاپ نے چیلے جان چار سو چھیالیس کن بولو چار سو چھالیس صفح حدیث کے رجلی پہلے سنا چکا ہوں پہلے سنا چکا ہوں امام طبرانی نے موجہ میں سغیر میں فرمایا الحدیث و صحیحن سب نے حدیث صحیحن سب اماموں خود حدیث کو روایت کرنے والے وہ لکھتے حدیث صحیح ہے یہ خنجورہ کیا لکھتا ہے اما برود و حاد الحدیث ان عثمان ابن حنیفن فی زمان امیر المومنین عثمانہ ففی سندہ ہی مکہ بل کالباد یہ کہتا ہے حدیث جو حضرت عثمان بن ہُن والی لی آئی حضرت امیر المومن عثمان ابن عفان کے دور کے اندر واقع کی والی کہتا ہے اس کی صندت کے اندر کلام ہے بل قال اباد کہتا ہے بلکہ ان کے باز نے کہا ان کے بعض نے کہا من گھڑت ہونے کی نشانیاں اس حدیث پر ظاہر ہیں اب ذرا اس دجال کے دجل دیک فریب دیکھ ایک تو اس خبیث نے تدلیس کی ہے تدلیس سے کام لیا بال کالا بخم کہا بل کالا بخم کہا کہ جناب بعض بہادالی من مل او بھی من امسالے کا میں نے کہا اس تیرے لفظ کا مطلب میں سمجھ گیا ہوں کسی عالم محدث نے نہیں کہا بلکہ بعض دجالوں نے کہا ہے وہابیوں میں سے یا تیرے جیسے دجالوں میں سے کسی دجال نے کہا ہے کسی امام نے نہیں کہا اوپر حاش پر میں نے لکھ دیا عربی میں بلکال اباد میں نے لکھا عباد الدجالین من الوہا بھی تھے اوہ رحیمین لکھا تاکہ اگلا خبردار رہے یہ نہ سمجھے کسی امام نے کسی محدت نے حدیث کو من گھڑت کہا کیوں اے کتے آگے کہتا ہے کہ من اس کے من گھڑت ہونے کی نشانیاں اس پر ظاہر ہیں کیوں کہ وہ ابھی مذہب کے خلاف ہے اب سمجھے پہ اب سمجھے والے حدیث اب سمجھ گئے دو بند کہ جو ان کے مذہب کے خلاف حدیث آئے چاہے امام صحیح کہیں وہ کیا بن جاتی ہے منگڑت کیوں وہ کی نشانی ہے ہمارے مذہب کے خلاف ہے ابھی نشانی پوچھتا ہے ہاں سورا نچھا کر دس کی بلائیں نے ہوئے ہے تارا حتیس پڑھ دیں مراد قرآن و حدیث باہر نہیں جاندے پر جہاں بچ قرآن و حدیث تے روڈے نے بندے تے پترا کو رنگ یہ میں کب کہتا ہوں کہ یہ حدیث سے باہر نہیں جاتے پر قرآن و حدیث میں رہتے کیسے ہیں سوروں کی طرح منافقوں کی طرح بئیمانوں کی طرح کتیا وہ شتان فندی جے میں بغداد آیا مین رب نے موقع دتا جے میں میں چھتر ماراں گا نا دجے بھابیاں کبر تیری قبر سے بھی چھتر پھیرا گا تو میرے نبی عظمت شان والی حدیث نو مان کڑا لگا لگا. کیا کیا مان؟ صحیح من کرا تو آکھیا کیوں کے آخر میں صحیح ہے پیشاب میرا ڈگیا سمجھ نہیں آ رہی آ اگو کتابیں چیک تیری اصلیت پا لیے میں اور میرے پاس کتاب پڑی ہوئی ہے بات سمجھو تفسیر روح المعانی غیر معتبر ہے جیسے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی کتابیں ان پر اعتبار نہیں رہا اسماعیل دہلوی کے گھر میں پیدا ہونے کی وجہ سے وہ دجال خرابیاں کرتا رہا اسی طرح صاحب رحلانی کی تفسیر غیر متبر ہو گئی ہے ماض اس وجہ سے اس خنزیر نے ملاوٹیں کر دی ہیں اندر میرے کتاب میرے پاس کتاب پڑھی ہے ہاں شیخ آ! کیا نام ہے اس کا الفرقان الفرقان کتاب کا نام ہے جی شیخ سلامہ کی میرے خیال میں انہوں نے شافیہ عرب کے انہوں نے کہا ہم نے مضبوط عالموں سے یہ بات سنی ہے کہ انہوں نے لکھا ہے کہ اس خبیث نے اپنے باپ کی تفسیر میں رد و بدل کیا ہے کیونکہ گھر دیکھو ایمان سے بتا ہوئے جو رسول اللہ کی حدیث کو صحیح کو جھوٹا کہہ سکتا ہے کیا وہ باپ کی کتاب نے تبدیل کر سکتا بولتے نہیں ادھر عمر بیٹھے ہوئے کوئی عمر بیٹھے ہے عقیدے دانے چی ہوئے اقیدے دکھانے چل فرقانگل جی حوالہ پیش کردیا تاکہ کئی بچارے نو علم نہیں ہوئے تفسیر تو دوکھا نہ کھا جائیں سمجھ نہیں لگی ہوئے اصیا ہزور کے جوڑے پاک دا صدقہ سپیرے ہاں جی ہر سپ نے فڑنا جاننے کتوں فڑی دھی تو فڑی دا کتوں فڑی دا دند کلی دن کے پٹاری رکھی دا یہ کتاب سارے نہیں رکھ سکتے رکھی کتابیں رکھنا ہر کسی کا کام نہیں یہ سفیرے کا کام ہے یہ اوے سمجھ چ سپ تاڑیا ہوں پتا نہیں کی کچھ لکھا ہے یہ آ گئی فرقان ال بین صفات الخالق و صفات الاقوان شیخ شیخ سلامہ قضائی عزامی اشافی رحمہ اللہ کی غفر اللہ کی بیروت لبنان کی چھپی ہوئی ہاں جی اس کے جناب جی تو وہ جو ہے ایک سو انیس صفحے پر ہے اتنا سبا اور فرماتے ہیں او انا زال کمن زیادت ابن ہی اسد نو مان افلہ ہو ان ہو اہنے اللہ, اللہ معافی پیڑے کر گیا <تصفح> اف اللہ لکھ دینا فرماتے ہیں فقد حد دس نکا انفی تفسیر والدہ شہ فکا ابن فرماتے ہیں ہمیں بہت بڑے سکا اور مضبوط عالم نے یہ بات بتائی کہ اس کے بیٹے یعنی سید محمود آلوسی رحم اللہ کے بیٹے نے اپنے والد کی تفسیر میں ابن تیمیہ کی بدعقیدگیوں کے موافق باتیں داخل کر دی ہیں ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک اٹو